چائے کا مزہ آ گیا بابن کیفا کانا اخراج ال یہودی مدینہ مدینہ سے یہود کے نکل جانے کی کیفیت نکالے جانے کی کیفیت کا بیان مختصر طور پر یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ جن یہود سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو غزوات کا سامنا ہوا وہ دو طرح کے ہیں ایک تو وہ یہود ہیں جو مدینہ سے جانب شمال مغرب میں ڈیڑھ سو کلو کی دوری پر خیبر نامی ایک بڑی بستی میں آباد تھے مدینہ سے شمال مغرب میں ڈیڑھ سو کلو کی دوری پر خیبر نامی ایک بڑی بستی میں آباد تھے لیکن ان سے قتال کی نوبت بہت بعد میں آئی دوسرے وہ یہود ہیں جو مدینہ میں تھے صورت یوں تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ کی آبادی مخلوط مسلمان بھی تھے یہود بھی تھے مشرقین بھی تھے مشرقین کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے جو اسلام لانے کے بعد انصار کہلائے انصار مدینہ اور یہود کے تین بڑے قبائل تھے ایک تو بنو نذیر یہ اشراف میں شمار کیے جاتے تھے وہاں کے براہمن تھے سمجھے نا دوسرے بنو قریضہ جو کم درجہ سمجھے جاتے تھے دلت اور تیسرے حضرت عبداللہ سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم تھی بنو پینکا بنوینقاہ مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کر لیا تھا سب سے پہلے سندو ہجری میں بنو قینق نے بد عہدی کی تو ان پر صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تو وہ قلعہ بند ہو گئے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا آخر کب تک بند رہتے محاصرے سے تنگ آ کر قلعہ سے باہر نکل کر نیچے آئے اور جلا وطن ہو جانے کو منظور کیا چورانچے یہ تو شام چلے گئے یہ ملک شام چلے گئے یہ قصہ یہود بنو کا امکاہ کے مدینہ سے نکلنے کا سندو ہجری میں پیش آیا اس کے بعد بنو نذیر انہوں نے بھی بد عہدی کی بنو نذیر نے بھی بد عہدی کی آگے تفصیل آ رہی ہے مستقل باد میں بس خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی بد عہدی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی یہ بھی قلعہ بند ہو گئے محاصرہ کیا گیا قلعے کا آخر محاسرے سے تنگ آ کر کے یہ بھی قلعہ سے باہر نکلے اور یہ جلاوتنی کو منظور کیا اور یہ خیبر چلے گئے جو یہود کا گڑھ تھا اس زمانے کا وہ اسرائیل تھا تو سادشیوں کا اڈا بن گیا خیبر رہے بنو پریزا تو ان سے مصالحت کر لی گئی تھی اور ان کو مدینہ میں رہنے دیا گیا آخرکار غز و احزاب کے موقع پر انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں مشرقین کا ساتھ دیا چانچے غز و احزاب جس کو غزو خندق بھی کہتے ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد سن پانچ ہجری میں ان پر چڑھائی کی گئی یہ بھی پیلا بند ہو گئے لیکن مجبور ہو کر فلا سے باہر نکلے اور قبیلے اوس کے مسلمانوں کو بیچ میں ڈال کر حضرت سعد ابن معذ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنانا منظور کیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ دیا ہے کہ ان میں جو مرد لڑائی کے قابل ہیں بوڑھوں اور بچوں کو مستثنا کرنا مقصود تھا جو لڑائی کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے چاندے انہیں قتل کر دیا گیا اور جن کی تعداد تقریباً چار سو بتائی جاتی ہے سمجھ گیا اس کے بعد جیسا کہ بتایا شروع میں کیا یہود خیبر سے قتال کی نوبت بہت بعد میں آئی اب وہ چونکہ خیبر سازشیوں کا اڈا بن چکا تھا وہاں سے مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے تھے جانسے ان پر چڑھائی کی گئی اور خیبر فتح ہوا بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا رہی وہاں کی زمینیں تو خود صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو دین کے کاموں ہی سے فرصت نہیں کون کھیتی باڑی کرے گا اور جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں تجربہ ہے زمینیں ہمارے پاس رہنے دی جائیں چونکہ بٹائی پر ان خیبر کے یہودیوں کو وہاں کی زمینیں انہیں بٹائی پر دے دی گئی اسی وجہ سے اس معاملے کو مخابرہ بھی کہتے ہیں اس معاملے کو یعنی کاچ کی زمین بٹائی پر دینے کو مخابرہ کہتے ہیں کیونکہ بٹائی کا معاملہ سب سے پہلے اسلام کے اندر اہل خیبر کے ساتھ ہوا تھا نا اور باغ وغیرہ کو بٹائی پر دینا کہ آدمی جو ہے اس کی دیکھ ریک کرے اس کی سچائی وغیرہ کرے پانی وغیرہ دے اس کو مساکات کہتے ہیں سقیون سے سینچنا سیراب کرنا اب کیونکہ آدیش میں جو قصہ ہیں اس میں تسلسل نہیں ہے نا اس وجہ سے میں نے اجمالی طور پر یہ بیان کر دیا عبد الرحمان ابن عبد اللہ ابن قاب ابن مالک اپنے باپ عبد اللہ ابن قاب سے روایت کرتے ہیں یہ عبد اللہ نے کہا وہ کانا احدت سراست اللہ زینہ یہ ان تین لوگوں میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی اور جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے اور کاب ابن اشرف یہ نبی علیہ السلام کی ہجو کیا کرتا تھا اپنے اشار میں بہت ہی یہ شان بان والا تھا اور شاعر بھی تھا تو کاب ابن اشرف ہجو کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کی اپنے اشار میں یوہن رضو علیہ قریش یہ ابھارتا تھا بھڑکاتا تھا کپار قریش کو آپ کے خلاف وہ صلی اللہ علیہ ہینا قدیم المدینہ تھا اور نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ اہ لہا اخلاق ہوں درا کی مدینہ کی آبادی مخلوط تھی مدینہ میں رہنے والے مخلوط تھے منہوم المسلم ان میں مسلمان بھی تھے و اور مشرک بھی تھے جو مسفرست تھے اور یہود بھی تھے وہ کان یوزون نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اور یہ یہود نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے امر اللہ عزاء وضل نبی صلی اللہ علّ بصبری وبی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بسم کو صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا ففیہم انزل اللہ تعالی تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اللہ تسما ان مین اللزین ات الکتاب امین قبل کم و مین اللزین ضرور بھی ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں تم سے پہلے اور ان لوگوں سے بھی جو مشرق ہیں ازن کثیرن بہت سی تکلیف دہ بات ہے آگے کیا کرنے کا حکم دیا گیا صبر کی تلقین کی گئی فلم ابا کابو نل ان انزا ان ازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب قاب ابن اشرم نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے باز آنے سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معذن یب اصطن یب طلون تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد ابن معاذ کو حکم دیا کہ وہ کوئی جماعت بھیجیں اس کو کس کو کابن اشرف کو قتل کرنے کے لیے خواب آسا محمد ابنا مسلمہ تھا تو محمد ابن مسلمہ کو بھیجا پیچھے روایت ایک آ چکی ہے جس میں یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من ابن اشرف کون کاب ابن اشرف کا کام تمام کرے گا اس کا خاتمہ کرے گا تو وہاں کیا آیا ہے کہ محمد ابن مسلمہ بولے کہ میں اور یہاں کیا آ رہا ہے کہ صلی امرنبی صاحم سعد الناد نبی علیہ اسلام نے سعد ابن معاذ کو حکم دیا تھا تو پہلے جو آیا ہے صحیح وہی ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ من لکھا بننے اشرف کا بن اشرف کا خاتمہ کون کرے گا تو محمد ابن انسلم بولے تھے کہ میں تیار ہوں پھر جب محمد ابن انسلم نے بالکل جب تیاری کر لی تو آپ سلا سلم نے ساتھ میں ماس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ سمجھے نا تو کوئی تارو نہیں وضا کرا پیس سطح کاتلی اور راوی نے آگے کابد نے اشرف کے قتل کا قصہ ذکر کیا فلما قتل الغرض جب انہوں نے کابد نے اشرف کو قتل کر دیا فاضی الیہود یہود تو یہود اور مشرکین بہت گھبرائے کہ ہمارا سردار ہی قتل کر دیا گیا فاغ ادو عال نبی صلاح رات میں یہ واقعہ ہوا تھا تو صبح سویرے یہ لوگ پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس تقالو اور انہوں نے کہا توریقہ کا ہمارے ساتھی پر رات میں حملہ ہوا ترقا یت رکو رات میں آنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رات میں کچھ لوگ ہمارے ساتھی کے پاس آئے اور اس کو قتل کر دیا توریقہ کا ہمارے ساتھی پر رات میں حملہ کیا گیا پپوتھیلا اور وہ قتل کر دیا گیا فضاک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زی کا یا تو نبی علیہ السلام نے ان سے بیان کیا جو کچھ وہ کاب ابن اشرف نبی علیہ السلام کی ہجو میں کہا کرتا تھا وداحم النبی صلاح سلم اور نبی علیہ سرم نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ کی اپنے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ لکھ دیں کہ وہ عمل کریں ان باتوں پر جو اس کے اندر ہیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک عام خط جو ہے معاہدے کا لکھ دیا اس میں روایت میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے کہ وہ کیا معاہدہ تھا قلب اور بنی امارا تن <تصفح> تنان اوپر لکھو معین الایام یبالہ ہن امام ابو داود کے شیخ مصرف ابن امر عیامی اپنی سند سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا لما اساب رسول اللہ شاہلم قریسن یوم بدری کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش پر فتح پائی وہ قدیم المدینہ اور بدر سے واپس مدینہ آ گئے جمع الہودا فی سوکھے بنی تو یہود کو اکٹھا کیا بنو قینق کے بازار میں پکا اور کہا یا معشرہ یہودہ یہودا اے جماعت یہود اسلم قبل یوسیبک مسلوماساب ریشم اسلام لے قبل اس کے کہ تم پر اس جیسی آفت آئے جیسی آفت قریش پر آئی ہے بدر کے دن سنائی ہوگا کیا کہ کی ستر جہنم رسید کیے گئے اور ستر جیل رسید کیے گئے یعنی قید کیے گئے جماعت یہود اسلام لے قبل اس کے آئے تم پر اس جیسی مصیبت جو قریش پر آئی ہے آلو یا محمد تو ان یہود نے کہا اے محمد لا ورن کا من أَنَّكَ قَتَلْتَ ان کا قتل تا نفرم من لا یا رفون تمہیں اپنے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کہ تم نے قریش کے چند افراد ایسے قریش کے ایسے چند افراد کو قتل کر دیا جو اناڑی تھے ابرا اناڑی تھے لا اربونل پتا وہ لڑائی جانتے ہی نہیں تھے ان کا لوکاتل تنا اگر تم ہم سے لڑتے لا رکھتا تو تمہیں پتہ چلتا اناخ ہم ہیں مردے تمہیں سابقہ ہی نہیں پڑا مرد سے لڑنے کا گورس کیا جانے لڑنا اس وجہ سے تم نے انہیں مار لیا ہم سے لڑتے تو پتہ چلتا و ان کا لم تل کا مس اور تمہیں سابقہ نہیں پڑا ہم جیسے مردوں سے تو آیت نازل ہوئی کل لذین کفرو ان کافروں سے جو بہت زیادہ ڈینگ مار رہے ہیں آپ کہہ دیجئے ستو لبونا عنقری تم بھی مغلوب ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں امام ابو ابوداؤد کے شیخ مشرف امر عیامی نے یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کے قورفی فیاتن تو فی سبی اللہ بدن و افرا کا فلۃ الہ حضرت مہیاسا کی صاحب دادی اپنے باپ مہیاسا سے روایت کرتی کہ اللہ کے رسول ساخر نے فرمایا من تم بھی من رجال یہود یہود کے جس مرد پر تم موقع پاؤ پخت تو اس کو قتل کر دو یہود کے جس مرد پر تم موقع پاؤ اس کو قتل کر دو پاوا صابا مہیا مہیاسا تو اعلی شبیبہ کا رجول تو مہیاسا نے ایک یہودی تاجر شبیبہ پر چھلانگ لگائی کانا یولاب اسہوم جو ان سے خلط مل رکھتا تھا قتل رہو اس کو قتل کر دیا یعنی ایک یہودی تاجر تھا شبیبا نامی اس سے ان کی دوستی تھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن آپ کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے کچھ بھی لحاظ نہیں کیا کہ بھئی یہ تو میرا دوست ہے میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ کھلاتا پلاتا بھی تھا سموسہ وغیرہ ہاں پھر بھی اس کو قتل کر دیا اسی کو کہتے ہیں تو حضرت محیثہ تیزی سے اٹھ کر شبی شبیبہ کے پاس پہنچے جو یہودی تاجروں میں سے ایک شخص تھا اور حضرت محیثہ ان لوگوں کے ساتھ خلط ملت رکھتے تھے فقتروں اس کو قتل کر دیا وکان اوکان ہوئی ستو اور مہیسا کے بھائی ہویسہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ کہنا اصن من مہیس اور مہیسا سے عمر میں زیادہ بھی تھے پلما قاتا تو جب مہیسہ نے اس شبیبہ یہودی تاج شبیبہ کو قتل کر دیا تو جا الاویسا یا دلگو مہیسا کے بھائی ہویسہ ان کو کن کو مہیسا کو مارتے جاتے تھے وہ یقول اور کہتے جاتے تھے اے اللہ اے دشمن خدا اما واہ لربا شاہ مین فی بت نکا بھی مال ہی اللہ کی قسم تیرے پیٹ کی بہت ساری چربی اس کے مال سے پیدا ہوئی ہے جس کو تم نے قتل کیا مطلب یہ ہے کہ جس یہودی تاجر کو تم نے قتل کیا ہے وہ تو تم پر خرچ بھی کرتا تھا تم کو کھلاتا بھی تھا تو یہ احسان فروشی جو ہے مناسب نہیں ہے اس احسان کا تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے تھا چلیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بینا ناہنو فل مسجد جس وقت ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے اس خاراجہ علینا رسول اللہ علیہ وسلم اچانک حجر مبارکہ سے نکل کر ہمارے پاس مسجد میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکال اور کہا ان تلقو الا یہود یہود کے پاس چلو فخارج نہ ہوں جانچے ہم لوگ آپ کے ساتھ چل دیے حتیہ جک نہ یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فناداہ انہیں آواز دی خطاب کیا اور کہا یا ما یہود اے جماعت یہود اصلیم اسلام لے آؤ تسلم دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے فقالو تو یہود نے کہا بلوتا یا ابل قاسم ابوالقاسم بس تم نے اپنی بات پہنچا دی ٹھیک ہے اپنے گھر جاؤ سن لیا ہم فقال علام رسول اللہ علیہ وسلم، پھر ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم اسلام لے آؤ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ ہو جاؤ گے فقالو تو انہوں نے کہا قدبل کا یا ابل القاسم کے بعد بس چھوٹا ہوا ہے یا اب القاسم کے بعد فقالا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ابو القاسم ٹھیک ہے تم نے اپنی بات پہنچا دی ہم نے سن لیا فکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا زالی کا یہی میرا مقصد ہے یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میری تبلیغ کا اقرار کر لو یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میری تبلیغ کا اقرار کر لو تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا سم سال تو یہی بات آپ نے تیسرے ہاں تیسری مرتبہ فرمائی ایلم الر للی رسولی یہ بات جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو میں یہ زمین چھوڑنی پڑے گی میرے لیے ان نمل ارد ان اریدو انجلی کم منہازیل ارد میرا ارادہ ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لائے تو میں تم لوگوں کو اس زمین سے نکال دوں گا میرا ارادہ ہے کہ اگر تم اسرام نہیں لائے تو تم لوگوں کو اس زمین سے نکال دوں گا پون وجاد من کم شعین بیمال بس تم میں سے جو شخص پائے کچھ اوز اپنے مال کا پل تو اسے چاہیے کہ اسے بیچ دے ورنہ پالموں یقین کرو ان نم العر لاہی یہ زمین اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے تمہاری نہیں ہے تم کو اس زمین پر نہیں رہنے دیا جائے گا ہے خیر تم لوگ سوچ رہے ہو جمیرات سے جاؤ मैं रिकॉर्ड तोड़ता हूं है ना आज पहली जो मेरा आपको पढ़ाया है